जी अब देखिएगा कल जो हमने बात पढ़ी थी कल हमने जो पढ़ा था और वहां पर बात हुई थी और लतन की बात हुई थी वो जूस हो होते हम ने सही है ही ने کہ وہ درہم اور درہم میں صحیح ہے ہی نہیں وترہمن اغلۃن بدرہم صحیح درہم میں اغلۃن کتاب میں اپ کو لکھا ہوا ہوگا وترہمن اغلۃن لکھا ہوا ہوگا سب کے پاس ہی لکھا ہوا ہے سب کے پاس ہی لکھا ہوا اچھا یہ جو ہے نا مسئلہ تھوڑا سا وہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ لکھ دیا انہوں نے یہ غلط وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا جو ہدایات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مسئلہ یوں لکھا ہوا کالا کالا یعنی وہ او ہم صحیح درہم انہیں غلطائیں بدرحم انہیں صحیح ہیں و درہم من غلط ولتیں ہم پہ تو درہم انہیں غلطائیں لکھا ہوا ہے درہم انہیں غلطائیں لکھا ہوا ہے ہدایت کے اندر تو لکھا ہوا اور وہ ہدایت والے صاحب قدوری کی ہی بات کو ذکر کرتے ہیں وہ انہی کی بات کو ذکر کرتے ہیں اب انہوں نے کیوں پتہ نہیں یہاں پہ کیوں وہ کر دیا اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا کتابوں کے اندر کیونکہ تسنیا کے اندر تو یاد رکھیں تسنیا میں تو جو صفت آتی ہے وہ بالکل ویسی ہی آتی ہے تسنیا کی صفت آئے گی یہ تو ہو سکتا ہے جمع میں تو ہو سکتا ہے کہ واحد کی صفت آ سکتی ہے جمع مکثر کے اندر ٹھیک واحد کے ساتھ واحد صفت کرتی ہے اور تسنیا کے ساتھ تسنیا آیا کرتی ہے جمع گئے معاملہ ہوتا نا تو پھر تو چلے کچھ ہم کہہ سکتے تھے لیکن دستیا کے اندر تو بالکل ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا سخت قسم کا معاملہ ہے ادھر تو آپ بالکل ہٹ نہیں سکتے ادھر سے اس لیے اس کو جو ہے نا غلطین ہونا چاہیے پھر غلطین ہونا چاہیے اب مجھے نہیں ویسے ابھی اس میں نہیں سمجھ کیوں ایسا کیا ہے اور پھر جو جتنے بھی چھاپوں والے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں کسی نے بھی بی نے صحیح مدر حمین غلطین بدر حامین صحیح ودر ہم غل غلطئین غلطئین ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا مونس کا سیکھ اجے کی بات ٹھیک ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے ہوں گی بات ریکارڈنگ شروع کر لیں ذرا بسم ہمارا باب چل رہا تھا شرف کے متعلق بابو سرف ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ اگر درہم پر غالب چاندی ہو درہم کے اندر غالب چاندی ہو تو یہ درہم درم کیا ہوگا پورے کے پورے درہم کے اوپر چاندی کا حکم لگایا جائے گا اور اگر دینار پر غالب سونا ہو تو یہ پورے کے پورے دینار کا حکم سونے کا حکم ہوگا تو جب ان کے اندر غالب سونا یا چاندی ہے تو اس اعتبار سے کمیز جائز نہیں ہوگی کہ اگر درم دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں چاندی لی جا رہی ہے تو جتنے درم کا وزن ہوگا اتنی ہی چاندی لی جا سکتی ہے اگر دینار دیا جا رہا ہے تو جتنا اس کا وزن ہوگا اتنا ہی سونا لیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ادھر اس میں کھوٹ ہے اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے غالب کا اعتبار کرتے ہوئے پوری کی پوری چیز کے اوپر وہی حکم لگا دیا جاتا ہے اور اگر ان میں غالب کھوٹ آ جائے تو دو ان دونوں کے اندر تو پھر کیا ہوگا یہ سامان کے حکم میں آ جائیں گے. سامان کے حکم میں آ جائیں گے جب سامان کے حکم میں آ جائیں گے تو سامان کو جب سامان کے بدلے بیچا جاتا ہے تو جاتی کے ساتھ بھی بیچا جا سکتا ہے سامان کو سامان کے ساتھ بیچا جائے تو جاتی کے ساتھ بھی بیچا جا سکتا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ترا بحاس س... کہ اگر اسی کھوٹے سکوں کے ساتھ اسی کھوٹے سکوں کے ساتھ جو کہ حکم میں ہیں کس کے سامان کے حکم میں ہیں وشترا بیہ سیلا اچھا آپ کتابوں کے اندر و این کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی اوپر جو ہے نا ہلکا سا ایک, ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک نشان سا بنا ہوا ہوگا وہ انشتارا بھی ہر نشان بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے پھر پہلے بھی بتایا تھا ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نیا جملہ ہے ٹھیک ہے نا یہ نیا جملہ ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا وہ انشطرا دیہا سلتن اگر ان دینار اور درہم وغیرہ جو یہ کویندر غالب کوٹ تھا ان کے ذریعے سے سامان خریدا ثم قصدت یہ کیا ہوا کہ جی یہ جو تھے یہ ثم قصدت پھر یہ ختم ہو گئے شہروں کے اندر ان کا رواج ختم ہو گیا جیسے کہ نوٹ نیا نوٹ آتا ہے تو پرانا نوٹ کیا ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی پانچ سو کا نیا نوٹ آ رہا ہے جو پرانے نوٹ والے ہیں بس تو زیادہ سے زیادہ اکتیس دسمبر تک اپنا یہ نوٹ استعمال کر لیں اتنا ختم کر دیے جائیں گے صدر پھر ان کا رواج ہی ختم ہو گیا فتح کا ناسل معلوم اور لوگوں نے اس کے ذریعے سے معاملے کو ترک کر دیا تو سم کا سب پتا کرنا ہو گیا قبل قبل قبضے سے پہلے یعنی خریدا تو ہے میں نے آج آپ سے کہا کہ میں نے سو کے بدلے میں سو درہموں کے بدلے میں میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی ابھی میں نے آپ کو وہ چیز پیسے دی دیے نہیں تھے کتاب تو وہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے میرے ذمے یہ سمن بن گیا سمن بن گیا میرے ذمہ آگے دین بن گیا ابھی میں نے آپ کو قبضہ دیا نہیں تھا ان درموں کا لوگوں نے اس کو معاملہ کرنا ہی چھوڑ دیا اب وہ درم اور دنانی چلتے نہیں جیسے کہ پانچ سو روپیہ دینا تھا پانچ سو روپیہ دینا تھا اور کیا ہوا کہ ابھی دیا نہیں تھا اور وہ پہلے ہی وہ ختم ہو گیا سٹیٹ بینک نے حکم کر دیا کہ بھائی اب یہ نہیں چلے گا تو حنی فتح رحم اللہ تعالی امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بے ہی باطل ہو گئی ہے بے ہی باطل ہو گئی ہے لیکن جب لوگوں نے اس معاملے کو کرنا ہی چھوڑ دیا اس کے ساتھ و ختم ہو گئی ہے اس معاملے میں تو اب کیا ہو جائے گا بے باطل ہو گئی ہے بے باطل ہو گئی ہے وقال ابو یوسف ورحم اللہ تعالی امام حنیفہ فرماتے ہیں علیہ ہی کیمتہا یو ملبے جی جس دن جس دن بے کی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار کرو اس دن کی قیمت کا اعتبار کرو کہ جی کتنی اس کے ذمے کتنے بنتے تھے قیمت کتنی بنتی تھی جتنی قیمت بنتی تھی اس دن کا اعتبار کریں گے کہ یعنی اس دن جو سونے یعنی اس درم کی جو قیمت تھی نا اس درم کی جو قیمت چل رہی تھی اس کی قیمت کا اعتبار کرو اکالا محمد المرحم اللہ تعالی علیہ قیمت ہوا آخر عمایت عام و بہار تو امام اب یوسف رحمت اللہ کے نزدیک تو جس دن بیک کی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور امام محمد الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں نے اس درم کے اندر آخری معاملہ کیا تھا نا آخری معاملہ یعنی جب تک لوگوں سے قبول کرتے ہوئے آخری معاملہ کیا تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا قالا محمد رحم اللہ تعالیٰ علیہ کی متحاخت عام الناسبہ اس آدمی کے اوپر مشکری کے اوپر کھوٹے درہم کی علیہ کی مت ان کھوٹے درہموں کی قیمت ہوگی کب کون سی قیمت آخر رمایت عام آخری معاملہ جو لوگوں نے کیا تھا اس کے اندر اس کا اعتبار کیا جائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا ایک منٹ سر ایک منٹ ادھر آ جاؤ آ جاؤ آج شاہ باز ایک منٹ ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ معذرت کر رہی تھی ہن جو ہم تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن انہوں نے جس دن خرید و فروخت کی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا ان درہموں درحم کی جو قیمت اس وقت بازار میں چلتی تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا مثلا یہ کہا جائے کہ ان درہموں کے بدلے میں دس درہم دیے جاتے تھے تو ایک دینار دیا جاتا تھا تو اس دن کا اعتبار کریں گے جی اس دن ان درہموں کی کیا قیمت چل رہی تھی اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بھائی اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ جس دن لوگوں نے آخری معاملہ ان درہموں کے ساتھ کیا تھا اس کا اعتبار کریں گے مثلا ہوا یہ کہ جس دن آخری معاملہ کیا گیا تھا اس دن یوں سمجھے کہ باران بارہ درہموں کے بدلے میں ایک بینار ملا کرتا تھا باران درہموں کے بدلے میں ایک دینار ملا کرتا تھا تو بھی آخری اس کا اعتبار کریں گے کہ جتنے وہ بن جائے گا اس اعتبار سے قیمت دے دی جائے گی ان دونوں کے درمیان اور امام جو امام فرماتے ہیں کہ جی معاملہ ہی فاصد ہو جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے فتویٰ جو ہے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ کال کے اوپر ہے فتویٰ کیونکہ جو قیمت جس دن قیمت قیمت وہ گئی ہے اس دن کا اعتبار کریں گے اور پھر یہ معاملہ یعنی پھر یہ جو کرائیں وغیرہ تھے ان کے ساتھ لوگوں نے معاملہ ہی چھوڑ دیا تھا آگے بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو فلوس ہوتے ہیں فلوس ایک ہوتا ہے درہم اور دینار وغیرہ اور بعض ہوتی ہیں فلوس جیسے ہم یوں کہ جیسے ہمارے پہلے زمانے کے اندر اس پیسے وہ کرتے ہیں سکے دس پیسے پچیس پیسے پچاس پتا نہیں آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہیں کہ نہیں دیکھے پچاس پیسے پچہتر پیسے, پیسے ایک روپیہ ویسے اس میں سے دس پیسے کا ہوا کرتا تھا, ایک پیسہ بھی ہوا کرتا تھا تو فلوس وہ ہوا کرتے تھے دیرہ تو چاندی کا سکا ہوا کرتا تھا اور چھوٹی, چھوٹی جو کرنسی سمجھ لیں چھوٹی طور پہ کرنسی ہوتی وہ فلوس کہ لایا کرتے تھے فلوس جیسے آج کل سینکس ہوتے سینٹس ڈالر ہوتا ہے تو سو سینٹس ملتے ہیں تو ایک ڈالر بنتا ہے تو سینٹس ہوتے ہیں امریکہ وغیرہ کینے جو دیے جاتے ہیں تو وہ فلوس مراد ہیں نافکا سے مراد ہوتے ہیں جو چلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چلنے والے رائج الوقت جو ہیں رائج الوقت اب ذرا دیکھیے کہتے ہیں فلوس کے ذریعے سے بے کرنا بھی جائز ہے بال فلوس کون سے ہونے انا فکا رائے جو الق فکے جو ہے جو چلتے بھی ہوں مارکیٹ کے اندر آج کل جیسے دس پیسہ نہیں چلتا آپ دس پیسے کے ذریعے سے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ نہیں خرید سکیں گے تھا کہ وہ یوزول بیع بالفلوس المعتقہ ہم جائز ہے بیع یعنی کو فلوس کے ساتھ یعنی رائدول وقت فلوس کے ساتھ وا ان لم یعین <يُعَيِّن> اگرچہ وہ اس کو معین نہ بھی کرے مشتری ان کو معین نہ بھی کرے کہے کہ جی یہ ان سکوں کے بدلے میں ہوئی وا ان کان کا سیدتن اور اگر یہ فلوس کا سیدتن یعنی ان کا رواج ختم ہو جائے ان اگر یہ راتے ہو چکے تھے ان کا رواج ختم ہو چکا تھا لم یوزل بے تو بے جائز نہیں ہوگی لم یجل بے او تو بے جائز نہیں ہوگی, جائز نہیں ہوگی. حتّا یہاں تک کہ ان کو معین کر دے یہاں تک کہ ان کو معین کر دے تب تک, تک کیا نہیں ہوگا بے جائز نہیں ہوگی وجہ کیا ہے دیکھیں میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ٹھیک جب تک وہ چلتے رہے وہ سکے چلتے رہے تو وہ تو کیا تھے سمن شمار ہوتے تھے سمن شمار ہوتے تھے جب سمن شمار ہوتے تھے تو وہاں پہ معین کرنے کی ضرورت تھی نہیں کہتا جی میں نے 20 کے بدلے میں بیس پیسوں کے بدلے میں آپ سے یہ کافی خریدی 20 پیسوں کے بدلے میں کافی خریدی تو اب وہ کوئی بھی 20 پیسے کو دے دے گا تو معاملہ ہو جائے گا لیکن اب کیا ہوا کہ بھائی اب تو ان کا رواج ختم ہو گیا جب رواج ختم ہو گیا تو اب وہ سمجھ نہیں رہے بلکہ کیا بن گئے ہیں سامان بن گئے ہیں کیا بن گئے سامان بن گئے جب وہ سامان بن گئے ہیں تو اب کیا ہوگا سامان کی بہ گویا سامان کے بدلے میں ہو رہی ہے سامان کی بہ کیا ہو رہی ہے سامان کے بدلے میں ہو رہی ہے تو اب کیا ہونا چاہیے جس سامان کو آپ سمن بنانا چاہ رہے ہیں جس سامان کو ٹھیک ہے تو اب اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو تو متعین ہونا ضروری ہے اس کو متعین ہونا ضروری ہے اس لیے کہہ رہے ہیں لم یہ بے ہو تو بے جائز نہیں ہوگی یہ نہ یہاں تہ لے موین کر لے بھائی کیونکہ یہ تو سامان ہے اب جب سامان بن چکے ہیں تو اب اس لیے ان کو معین کرنا پڑے گا اچھا یہ تو اب یہ تو بات تھی وہی والا مسئلہ دوبارہ تھوڑا سا وہ آ رہا ہے کہ اگر فلوس کے ذریعے بے کی تھی اور ان فلوس کا رواج ختم ہو گیا ان فلوس کا رواج ختم ہو گیا تو اب کیا کریں گے پتہ وا اذا باء بالفلوس ناطقا جب بیچا تھا فلوس ناطقا کے راجول وقت فلوس کے بدلے میں ثم قصدر پھر ان کا رواج ہی ختم ہو گیا قبل القبض ان فلوس پہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی دیکھیں نا بائے نے بائے نے ابھی ان فلوس پہ قبضہ نہیں کیا تھا بطل البيع اذا بهنی فقطہ تو نا منفر احمد فرماتے ہیں ٹھیک امام منیفا فرماتے ہیں کہ یہ بے باطل ہو جائے گی اور کیا آئے گا امام یوسف رحمت اللہ کیا آئے گا جس اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا وہی جو معاملہ اس میں تھا درہم, درہم کے اندر تھا دراہم مخشوشہ کے اندر کوٹ ملے سکوں کا درہم میں تھا اور امام ابو امام محمد فرماتے ہیں کہ جی آخری دن جو معاملہ کیا گیا تھا وہی اعتبار کیا جو آخری دن جس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا تھا اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا ٹھیک ہے جی آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی ہوتا یہ تھا نا کہ یہ سکے دیے جاتے تھے اس کے بدلے میں یہ فلوس دے کر درہم دینا لے لیتے تھے یا درم دے کے فلوس لے لیا کرتے تھے آج کل بھی ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جی نوٹ لے لو سکے دے دو نوٹ دے دو سکے دے لو تو دس روپے کا نوٹ دینا دس روپے کے سکے ہی لینے پڑیں گے دس سکے آج کل تو وہ سود کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی وہ کمی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جتنا دیا جائے گا اتنا ہی وہ گے تو یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی یوں بے کرنا چاہ رہا ہے کہتا ہے کہ جی, میں نے آپ سے آ, آ, چیز خرید رہا ہوں یہ مثلاً, میں نے سے کتاب خریدی کتاب خریدی کتنے کے بدلے میں کے بدلے میں جو سکے آتے ہیں نا فلوس آتے ہیں نس د کے بدلے میں جو فلوس آتے ہیں ان کے بدلے ان, ان, ان, ان کے ساتھ میں خرید رہا ہوں وہ میرا سمن ہے نس درم نہیں درم کے بدلے میں جو فلوس آتے ہیں وہ میں آپ کو سمن کے طور پہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں یہ بے جائز ہوگی وہ منش تراشی جس نے کوئی چیز خریدی بنس فطر ہمن پلوسن ٹھیک ہے نا بنس فطر ہم یہ فلوسن کیا ہے یہ نصف کی صفت ہے صفت ہے ٹھیک ہے نا بینس فطر نصف درم کے بدلے میں جو فلوس آتے ہیں وہ میں اب اس کے جازل بے تو اس کے کیا آئے گا بہ تو جائز ہوگی اب اس کے کیا لازم کیا آئے گا وہ آلیہ اس مشتری پر لازم ہوگا ما یو ما, بو فلوس بو فلوس ما سے کہا ہے وہ فلوس وہ فلوس ماں سے کیا وہ فلوس یو باؤ بینس در من فلوسن کہ جو بیچے جاتے ہیں یوگا جو بیچے جاتے ہیں بی نصف در درم کے بدلے میں جو فلوس بیچے جاتے ہیں وہ اس کے ذمے لازم آ جائیں گے نا وہ یوں کہتا ہے کہ نصف درم کے بدلے میں جو فلوس ہیں میں ان کے ذریعے سے آپ, آپ سے طے کرتا ہوں تو اب کیا آئے گا وہ نہیں آئیں گے اس کے ذمے نصف درم کے بدلے میں جو فلوس ہوں گے وہ اس کے ذمے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو بات ہوگی کہ جی یہ اس طرح کا معاملہ اب میں نے آپ سے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ دس روپے لیتے ہیں دس روپے لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں نو سکے نو سکے ٹھیک ہے نا نو سکے آج کل مارکیٹ کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے جی دس روپے لے کے نو سکے دے دیے اس قسم کے معاملات کرنا وہ ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ کیا ہوگا کہتے ہیں ومن آتا سیرفی جس نے سونار کو دیا درہمن کیا ایک درم دیا ومن آتا سیرفی سونار کو اس نے دیا درہمن ایک درم دیا پکولا آتی نیسری فلوسن اس نے کہا آدھے کے بدلے میں تو مجھے فلوس دے دو آدھے کے بدلے میں تو مجھے فلوس دے دو نسب اللہ اور جو آدھا دنار ہے درم ہے نا آدھا دینا درم جو ہے ایک آدھے درم کے بدلے میں جتنے فلوس آتے ہیں نا آدھے درم کے بدلے میں وہ تو مجھے اتنے فلوس تھے تو مثلاً ایک درم کے ہم یوں کہتے ہیں سو فلوس آتے تھے ایک درم کے تو آدھے درم کے کتنے فلوس آئیں گے پچاس فلوس آئیں گے وہ کہتا ہے جی دیرم کے تو مجھے فلوس دے دو تو کتنے ہو گئے پچاس تو فلوس مجھے دے دو آپ آدھ کو کے آدھے کے بدلے مجھے فلوس دے دو اللہ اور جو باقی آدھا ہے باقی جو آدھا ہے اس کے بدلے میں مجھے انچاس فلوس دے دو باقی جو آدھا درم ہے اس کے بدلے میں مجھے انچاس فلوس دے دو یعنی مارکیٹ ریٹ تو کیا چل رہا تھا کہ ایک دیر ہم سو فلوس ملا کرتے تھے تو یہ معاملہ ایسے کرتا ہے کہتا ہے کہ آدھے کے بدلے میں تو مجھے پچاس فلوس دے دو وہ تو ٹھیک ہو گیا معاملہ اور جو باقی آدھا ہے اس میں سے نسب اللہ وطن تو وہ کیا کر لو ایک کم جو ہے نا بھی نسف اللہ وطن باقی کے بدلے میں ایک کم دے دو ایک دانا کم دے فصد امام جمیان فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کے اندر بے کیا ہو جائے گی, گی। بطلا فی امام با کیا صاحب فرماتے ہیں کہ جی جو آدھے اس نے معاملہ کیا ہے نا کہ جی آدھے درم کے بدلے میں جو فلوس تھے تو ٹھیک ہے نا یہ صحیح نہیں گڑبڑی ہو رہی ہے معاملہ یوں کیا कहता यह है कि आधे के बदले मुझे फ्लूस दे दो आप आधे के बदले में तो मुझे फ्लूस दे दो और जो बाकी आधा देरम रह गया आधा देरम जो बाकी रह गया उसमें से वो तो मुझे क्या करो दरम दो मुझे दिरम दो लेकिन एक दाना कम दरम दे दो एक दाना कम दे दो मुझे न बाकी के इस आदे के बदले मुझे एक दाना कम लगे इसी थोड़ा सा मामला थोड़ा लंबा है इस चीज को हम फिर कल कर लेंगे ठीक है ना ये समय समझाना पड़ेगा जरा फिर इसको हम कल कर लेंगे थोड़ा सा जरा आपको समझाना पड़ेगा इस चीज के अंदर ठीक है ना तो वो उसको कर लेंगे کہ یہ جو ہے یہ کیسے وہ کرے گا کر رکھے معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ ہوگا سود لازم آ جائے گا سود لازم آ جائے گا اس کے اندر جی وہ آدھے دیرم کے بدلے میں آدھے